أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاسرين رضي الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين أما بعد عزيز بھائیو آج کی گفتگو میں تاریخ کی کتابوں میں تاریخ اسلامی کی کتابوں میں مذکور ایک چھوٹے سے واقعے پر کچھ بات کرنا اور اس کی روشنی میں جو اسباق ہمارے لیے حاصل ہوتے ہیں ان اسباق پر غور و فکر کرنا مطلوب ہے واقعہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر بالخصوص اس دور میں جو نوجوان اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت سے اسباق پوشیدہ ہیں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 قد نبت من ہی. ہو سکتا ہے کہ تو اس کا اتنا احسان مند ہو کہ تیرے پیٹ میں جو چربی ہے اس ہے تک اور خرچ کیا مہیسا تو بڑا ہی نمک حرام ہے محیصا. تو یہ بات سن کے محیثر فرماتے ہیں کہ لقد امریک کہ مجھے اس ذات نے قتل کا حکم دیا تھا قتل کرنے کا بھی حکم دیتی اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے کا بھی حکم دیتی تو میں وہ حکم بھی نافذ کر دیتا تو یہ بات سن کے وہ سکتے میں آ جاتے ہیں اور گھر واپس لوڑتے ہیں اور یہ سب مسعود اور پوری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور رات بھر یہ بات دہراتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ انا ددین اللہ قسم دین ہو تو ایسا اور ایک روایت میں آتا ہے کہتے ہیں کہ ان ندین بھل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 اللہ کی قسم عیسیٰ السلام اس سے اتنا بھی زیادہ نہیں تھا جو تم نے بیان کیا وہ بالکل ایسا ہی تھا تو یہ ایک اور مثال بات کی کہ دین جیسا ہے اس کو اسی طرح لیا جائے اس پر اسی طرح عمل کیا جائے اور اس پہ یہ اعتماد رکھا جائے یہ فخر رکھا جائے کہ ہم اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا آخرت کے اندر سرخرویاں عطا فرماتے ہیں اسی طرح ہر تمہر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ معروف ہے فتح بیت المقدس کے